تمہیں کوئی بھلائی پہنچی تو انہین برا لگے اور تم کے برائی پہنچی تو اس پر خوش ہوں اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں